بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا اذا السماء فطرت جب آسمان پھٹ پڑے اور ادوت اور جب تارے جھڑ پڑے عید اور جب سمندر بہا دیے جائیں وَإِذَا اور جب قبریں کرے دی جائیں علمت نفسٌ ما قدمت و ہر جان جان دے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے یا ما کریم اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے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 د کوئی نہیں بلکہ تم انصاف ہونے کو جٹلاتے ہوئی پتی اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں موزد لکھنے والے جانتے ہیں جو کچھ تم کرو انگو لکی نئی بے شک نیک کار ضرور چین میں ہیں او نری اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہے انصاف کے دن اس میں جائیں گے او میں ہوں اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے اج میں یوم اور تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن اجان ما ما پھر تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن یوم